مختلف بازاروں اور مارکیٹوں میں مساجد ہوتی ہیں جن میں باجمات نماز ہوتی لیکن جمعے کی نماز وہاں ادا نہیں کی جاتی اس طرح باز مساجد میں فجر بھی ادا نہیں کی جاتی کیا ایسی جگہ نماز پڑھنے کا ثواب مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر ہوگا کیا ایسی مسجد میں <تصح بحب> کیا ایسی مسجد میں احتکاف ہوگا آپ نے ملا دیے اصل میں مسائل دیکھیے آپ نے پہلے پوچھا کہ بازار مارکیٹ مسجد ہوتی ہیں جن میں با نماز ہوتی لیکن جمعے کی نماز وہاں ادا نہیں کی جاتی یہ تو بہت پرانا رواج ہے ہماری یہاں کہ بعض مسجدیں بلکہ تمام مسجدیں مسجدیں جمعہ نہیں ہوتی پن وقتہ نماز اس میں ہوتی اور جب پن وقت نماز اس میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک بڑے محلے کی پوری ایک جامع مسجد ہو اس میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا بعض مساجد میں فجر بھی ادا نہیں کی جاتی کیا ایسی جگہ نماز پڑھنے کا ثواب ثواب مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر ہوگا اگر وہ شرعی مسجد ہے اور اگر فجر کی نماز نہیں ہوتی تو ایسی مسجد کو آباد کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے اگر وہ شرعی مسجد ہے اور کسی آوارش کی وجہ سے اگر وہاں فجر کی نماز نہیں ہوتی اگر وہ شرعی مسجد ہے تو وہاں نماز پڑھنا جائے اور وہاں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ مسجد کا ثواب ہوگا مسجد کے برابر ہوگا آپ نے یہ پوچھا کیا ایسی مسجد میں احتکاف کیا جا سکتا ہے جی اس میں یوں کریں گے آپ کہ جیسے جس میں جمع نہیں ہوتا مسجد میں کریں کے کے بعد جمعہ پڑھنا جانا جائز یعنی اگر جمعے کی نماز کسی اور مسجد میں پڑھے کوئی فالتو کام نہ کرے سیدھا جائے جمعے کی نماز پڑھے جمعے کی نماز پڑھ کر واپس آ یہ موتکف کے لیے جائز ہے